وشہلہ علاحلہ وحدو لری کل وشہ و المدن درسو لو يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُمْ لَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا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 منت کل فقد فاز فوزا میلہ امیر الحدیث کتاب و خیر الحدیِ صلی اللہ علیہ وک اللہ محدث وک اللہ بداطن ضلع وک اللہ تن ف ربلی سی ویسلی وحلوک دل سانی و نف وَنَفْخِهِ ونف صح بسم اللہ ناہ کد کانت لکم اسوتن ہسنا لیمن کا نرج اللہ کد کانت لکم في ہسن وَالَّذِينَ مَا هُوا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا ربنا کتنا ویلک وإليك وإليك لا میل رب نالا تل و گنازیزل لکڑ کا نل کس نجولہ میت فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ <الْحَمِيد> محترم بھائیوں سورہ ممتاح جس کی چند ایک آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مخاطب کیا یعنی اہل ایمان کو اور کہا یا ائل الذین آمنو اے ایمان والو لا وی عدو و وعدو اول اولیاء میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا نہ جانو انہیں دوست اپنا خیر خواہ ہمدرد نہ سمجھو اس کے بعد بات یہ آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے آخر دنیا میں رہنا ہے بڑی بڑی مجبوریاں ہیں کیسے ہو سکتا ہے نہیں چل سکتا کوئی آدمی نہ نہیں چل سکتا آخر اس وقت بھی تو لوگ ہمارے ہی طرح تھے نا جس طرح سے آج حکم احکام سنائے جائیں صحیح چل نہیں رہا کر جیسے آج حکم احکام سنائے جائیں تو ہم پھر کیا کہتے ہیں آپس میں کہ باتیں تو ٹھیک ہیں مسئلے بالکل اٹل ہیں مسئلے بالکل اٹل ہیں باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن بہت ناممکن ہے لیکن کیسے ہو جی ناممکن ہے اس وقت بھی اسی طرح کی بات تو جب یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے نمونے کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ان کے امتیوں کو پیش کر دیا تم کہتے ہو کیسے کہ کد کانت القم اسواتی ابراہیم و لدین ماہ نمونے کے طور پر ابراہیم موجود ہیں ان کے ساتھی ہی موجود ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے دشمن ان کے کون تھے از کالو لے قوم از کالو ان کی اپنی قوم ان کی اپنی برادری اپنا خاندان اپنے عزیز اپنے رشتے دار اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ باپ کا سب سے پہلے لیا سب سے پہلے باپ اب یہاں سے سمجھے ہم لوگ اللہ اکبر کہ وہ کلمے کا انکار کرنے والے وہ یہودی اسرائیل میں رہنے والے امریکہ میں رہنے والے عیسائی ہندوستان میں رہنے والے ہندو اسی طرح سے فارس میں رہنے والے مجوسی مسلمانوں کے وہی صرف دشمن نہیں ہیں مسلمان تیرا باپ بھی تیرا دشمن ہو سکتا ہے تیری برادری تیرا خاندان تیرا کمبا تیرا قبیلہ تیرے عزیز تیرے رشتے دار تیری بیوی بی، تیرے بچے تیرے دشمن دلیل پوچھنا چاہے تو قرآن سے اللہ اکبر مسلمان ہے دلیل کہاں سے لیں قرآن سے یا اللہ قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں پر بھی ہو جائے لیکن نہیں ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اسی اٹھائیس میں پارے میں سورت تغاب کے اندر پھر مجھے آپ کو مخاطب کیا یعنی ایمان والوں کو اور کن الفاظ میں یا ایو الذین دینا آمانو اولاد کم ادو اللہ کم فا ہزار یہ انداز اس طرح کا صرف اسی مقام پر ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ان ازوا دم یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اولاد قوم اور یقین کوئی شک نہیں تمہاری اولاد میں سے لکم تمہارے دشمن ہے ہم ان سے ہوشیار رہنا کیسی دو ٹوک بات اللہ نے کی ہے یہاں باقی عام بیان کیا ہے کیونکہ باقی دشمن ظاہر باہر ہونا آدمی خود اس کا خیال کرتا ہے اس سے ہوشیار رہتا ہے لیکن یہ اندر کا دشمن پتہ نہیں چلتا اس لیے اللہ نے یہ فرمایا یہ کہہ کر کے کہ یہ تمہارے دشمن ہے فہ ضرو ان سے ذرا ہوشیار رہنا ان سے خبردار رہنا پچھلے جو میں آیا آپ کو سنا دی اللہ نے فرمایا تمہارے باپ آ تمہارے باپ وہ بھی تمہارے دشمن تمہارے بھائی وہ بھی دشمن کب جب وہ بے دینی کو ترجیح دیں دین کو پیچھے ہٹائیں دنیا کو آگے رکھیں کفر شرک بدات خرافات بے دینی کی باتیں آگے اور دین کی باتیں پیچھے جب یہ سلسلہ ہے کہ سمجھو وہ تمہارے باپ تمہارا باپ دیکھنے کو باپ ہے لیکن حقیقت میں دشمن ہے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھائیو یہاں چلتے چلتے ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ آخر یہ جمعہ ہے ہی اس لیے کہ مسئلے مسائل سمجھیں سمجھائیں ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کو مانتے ہیں ایمان ہے اس پر اب اگر ہم قرآن مجید میں آئے ہوئے ان بیانات کو پڑھیں پڑھائیں سنیں سنائیں اور خوب لذت حاصل کریں اور سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے جذبات بڑھیں اور کہیں کہ بھائی جی کیا بات ہے, ہے واقع ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کی توحید ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ابراہیم علیہ السلام کی دینداری کیا ہی بات ہے جی سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کو رکھا بیٹے کی قربانی دے دی جو اللہ نے کہا وہی کیا یہ ہم آپس میں سن سنا کے پڑھ پڑھا کے یہ باتیں کریں یہ لذتیں لیں ان جذبات کا ہم کریں اظہار توجہ ہے نہیں ہے کئی ساتھیوں کی نہیں ہے اس لیے توجہ کروانے کے لیے اللہ اکبر ہم یہ باتیں سن کے سنا کے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہی باتیں ہے ان کی توحید کی سبحان اللہ بڑا ہی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام کی بڑا کچھ اچھا بھائی ابراہیم علیہ السلاۃ نے اللہ کی خاطر چھوڑا باپ کو نہیں پرواہ کی ہاں ٹھیک ہے لیکن بھائی ہم آپ نہیں دیے ہم سے نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے یہ بڑا مشکل ہے وہ ابراہیم ہی تھے جو کر گئے ایک یہ یا یہ ہے جی ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا ہم سے نہیں ہو سکتا آخر دنیا میں رہنا ہے بڑی مجبوریاں ہیں میرے بھائیوں اگر ہمارا قرآن مجید مان کر پڑھ پڑھا کر سن سنا کر ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کر کرا کر یہ انداز ہے تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے آخر اللہ نے پیش کیوں کیا ہے جب بھی بات آئی کہ جی کیسے ہو اللہ نے فرمایا میرے نبی وطلو علیہ نبا ابراہیم ان کو ابراہیم کا واقعہ سنا دو اگر کسی نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا وزل ابراہیم اس کتاب قرآن میں ابراہیم کا ذکر پڑھ لے تو صرف یہ باتیں کروانے کے لیے اللہ نے کہ ہاں واقعہ پڑھ لو سن لو اور اس کے بعد کہو کہ واقعی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کا واقعی ایمان جناب جناب ابراہیم کی بڑی قربانی یہ باتیں کر لو اور جب اپنے اوپر آئے اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونے کے پیش کیا ہے کہ تم دنیا میں یہ سمجھتے ہو کہ کیسے چلے کس طرح سے ممکن ہے جیسے ابراہیم چل گئے اس طرح تم بھی چلو اور اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی واقعہ تو ہے درست ہے قرآن نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی کیا بات تھی مگر میں نہیں کر سکتا میرے لیے ناممکن ہے میں آخر دنیا میں رہنا ہے میرے لیے بڑی مجبوریاں ہیں تو اللہ کہتے ہیں تو رکھ پھر اپنی مجبوریوں کو میرے پاس تیرے جیسے ایمان والے کی ضرورت کوئی جگہ نہیں ہے ہے اصل سبک جو اللہ دینا چاہتے ہیں کب کانت لس و تم ہاسانات ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا دشمن سب سے پہلا اپنا باپ اور ساتھ برادری سارا خاندان آخر اکیلے ہی تھے نا وہی رہتے تھے مجبوریاں ان کی بھی تھی اور کئی ایک خاندان میں ہمدرد بھی تھے جن کی ہمدردی اللہ اکبر کہاں تک تھی ابراہیم تو اچھا بلا ٹھیک ٹھاک بڑی تیرے سے امیدیں وابستہ چھوڑ یہ کیا سلسلہ تو نے شروع کر دیا ہے اپنا گزارا کر جیسے کیسے بھی ہو رہا ہے یہ دنیا سمجھنے والی ہے اس طرح سے یہاں سے یہ بھی بات ہو گئی اللہ کے جتنے ہیں نا کفر والے شرک والے بدات والے بے دینی والے اپنے یا بیگانے سب ایک صحیح کامل ایمان والا مواحد سب اس کے دشمن ہیں البتہ کوئی دشمن ذرا سخت ہوتا ہے اور کوئی دشمن ذرا نرم ہوتا ہے دشمن ہی اور دور نہ جائیے اپنے آقا پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے آپ کو سامنے رکھیں آپ کا باپ تو ہے ہی نہیں تھا پہلے ہی فوت ہو گئے اس کے بعد کون تھے ایک ابو لہب سگا چچا حقیقی سگا چچا بھی تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو لہب چچا کا گھر درمیان میں جو دیوار تھی نا وہ ایک ہی دیوار تھی سانجی سانجھی دیوار تھی ادھر اور ادھر گھر یہ ادھر یہ درمیان میں جو دیوار وہ ایک ہی دیوار ہے یعنی yani پڑوس بھی ہے اور حقیقی چچا بھی ہے لیکن دیکھ لو سب سے پہلا دشمن پورے مکے میں سے برادری میں سے سب سے پہلا دشمن نکلا تو ابو لہب نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابو طالب وہ بھی چچا تھا ابو طالب وہ بھی چچا تھا اور ہے وہ بھی کافر ہے وہ بھی مشرک لیکن نرم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشہ نرم رکھنے والا گوشہ نرم رکھنے والا یہ کہنے والا کہ میرے بتیجا تو بالکل درست ہے تو بالکل صحیح ہے تیرا دین سچا تو سچا میں مانتا ہوں تیری طرف کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا میں تیرا دفاع کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں تیری طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا یہ کہنے والا یہ سارا کچھ مگر تھا وہ بھی دشمن ہی تھا وہ بھی دشمن ہی ایسے دشمن جو کفر میں شرک میں بداط خرافات میں خان نرم ہو خان نرم ہو یا سخت ہو اتنا سا فرق تو ضرور ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمدردی کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا اس کو ضرورت آئی ہسپتال پہنچانے کی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمدردی کرے اس کافر مشرق کو بھی اٹھائے اور اندر یہ جذبہ ہو کہ کاش میرے اس سلوک کی وجہ سے اس کو دین کی سمجھ آ جائے اس کو اسلام کی سمجھ آ جائے اس کے اندر بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے توحید اس کو سمجھ آ جائے سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کوئی بھوکا ہے ہے ہے دشمن کافر ہے مشرق بے ایمان لیکن بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا بیمار ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنا یقین ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیر ہے لیکن کسی مشرق کے لیے خواہ وہ نرم ہے یا وہ سخت ہے اس کے لیے ایمان دین کے ناتے سے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو اللہ اکبر یہ ہے اصل معاملہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلات و کا پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونے کے ہمارے سامنے پیش کیا بطور نمونے کے اللہ نے فرمایا کب کا نت اللہ اس ادانت لم اس و حسن تن براہ واہو از کال انا مل کم و ماتا بدون ملدو مل اللہ, اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب انہوں نے برملا کہہ دیا اپنی پوری قوم برادری خاندان ماں باپ سے کہہ دیا کیا کہہ دیا ان برا کم ہم تم سے بری تم سے الگ تم سے الگ بس شروع ہو گیا معاملہ یہ ہے نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کام شروع کیا اب گھر میں ایک لڑائی ہے لڑائی گھر میں ایک لڑائی ہے پوری باپ سے لڑائی ہے ماں سے لڑائی بھائی بہنوں سے لڑائی چچا تایوں سے لڑائی اور قریبی رشتہ دار پوری برادری سب سے لڑائی سب سے لڑائی میرا تو تمہارا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں جبکہ تم شرک پر قائم ہو جب تم شرک پر قائم ہو ایک اللہ پر ایمان یقین نہیں بناتے توحید کا عقیدہ تمہارا درست نہیں ہوتا میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں میرے بھائیو میرے عزیزوں اللہ اکبر میں اور میرے گھر میں مشرک ہو اس کے ساتھ میں سلو کر کے رہو وہ تو ہے ہی مشرک ایمان میرا بھی کوئی نہیں میری بیوی بے دین ہو میں اس کے ساتھ سلو کر کے رہو کہ ٹھیک ہے تو جیسے تو کرتی ہے کرتی رہے میں اپنا کام کرتا ہوں میں کیا کروں جی نہیں باز آتی بتھیرا کہہ لیا میں کیا کر سکتا ہوں یہ سلو کر کے رہنا اللہ اکبر یہ اللہ کو گوارا نہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان ہو پھر ہلچل مچ جائے پھر لڑائی ہو جائے پھر اگر باپ مشرک ہے تو اس سے بھی لڑائی رہے اللہ پھر اس کے بارے میں بھی کوئی ہمدردی کا سلا معاملہ نہ رہے مثال نے پیش کی مثال نے, انبیاء علیہ السلام کی اللہ نے اور پھر نبی صلی اللہ آپ کے صحابہ اللہ حکبر آپ کے صحابہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں اتبا کافروں کی طرف سے قتل ہو گیا اور اس کا بیٹا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ السلام کے صحابی آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے مسلمانوں میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا باپ اتبا یاد رہے یہ جو اتبا ہے نا یہ بھی اتنا سا نرم گوشہ ضرور رکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب کبھی آپس میں ان کی کافروں کی مجلس ہوتی تھی نا تو یہ کہتا تھا کہ یارو میرا مشورہ ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال پر چھوڑ دو نہ اتنی مخالفت کرو کیوں اتنی دشمنی لیتے ہو اگر وہ غلط ہوا تو دوسرے لوگ خود اسے سنبھال لیں گے اور اگر صحیح ہو کہ وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی آخر تمہارا وہ فرد ہے اتنا مگر میدان بدر میں آیا کافروں کی طرف سے قتل ہو گیا کافروں کی طرف سے قتل ہو گیا مر گیا وہاں اب جب میں وہ کافروں کی لاشیں گھسیٹ کر وہ کنویں میں ڈالی جانے لگی نا تو کچھ صحابہ اس اتبا کی لاش کو گھسیٹ کر وہ کومے کی طرف لے جا رہے تھے یہ اس اتبا کا بیٹا حضرت ہو یوں دور کھڑے اپنے باپ کی لاش کو وہ جو ساتھی ان کے گسیرتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس کو دیکھ رہے میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اصل اصل امتحان جو ہے نا پتہ کہاں چلتا ہے ایمان کا اسلام کا دین کا اللہ کی محبت کا پتہ کہاں چلتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس کے لیے میدان جہاد جہاد کا عمل یہاں پتا چل جاتا ہے کہ واقعی اس سے آگے پیچھے تو سب ایمان والے ہاں دیکھنا ہم جان قربان کریں گے ہماری اولاد بھی حاضر ہماری غلامی رسول میں موت بھی قبول فلاں بھی ہو جائے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جب حقیقت میں یہ موقع آتا ہے نا پھر پتا چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ میں نے یہ جہاد کا عمل تمہارے لیے رکھا سورت ہے نا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اللہ نے بیان کیا بڑے اچھے انداز میں کہ میں چاہوں تو کافروں سے خود بدلہ لے سکتا ہوں ایک لمحے میں اپنے سارے دشمنوں کو نیست و نابول کر کے رکھ لوں مجھے کیا ہے لیکن یہ جہاد کا عمل میں نے تمہاری پرکھ کے لیے بنایا ہے ایمان والو جو تم کہتے ہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے یہاں میں نے آزمانا ہے پرکھنا ہے نت تاکہ میدان جہاد عمل جہاد کو واضح کر کے تمہارے سامنے حکم دے کے مجھے پتا چل جائے کہ تم میں سے گندے ایمان والا کون ہے اور پاکیزہ ایمان والا کون ہے یہ قرآن ہے اللہ کا ہاں میرے بھائیوں آپ کو تو شاید نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جہاد مقبوضہ کشمیر کا شروع ہوا افغانستان سے لے کر اس وقت سے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی ذات سے اور بھائیوں کا بڑا تجربہ ہو گیا آخر جس کا بھی جاتا ہے بیٹا وہ آپ سے پہلے میرے پاس ہی آتا ہے نا بھائی اس نے بھیجا ہے اس نے بھیجا ہے اچھے بھلے نمازی جن پر توقع تک نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کریں گے ان کا یہ حال ہوگا ان کا یہ حال ہوگا اللہ کی قسم انہوں نے ناک میں دم کر دیا ہاں ہاں جی میرا بیٹا آخر تم نے بھیجا تو کیوں بھیجا اللہ کے بندے کہے کہ اجی ٹھیک ہے جہاد ہے ٹھیک ہے لیکن میری یہ مجبوریاں ہیں میں فلاں میرا کام تھا یہ وہ سلسلہ ہے میں نے اتنا اس پر سکول میں پیسہ خرچ کیا اس کو میں نے یہ کروانا تھا یہ تم نے آخر بھیج کیوں دیا حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں نکھر کے سامنے آ گیا نکھر کے کہ واقعی ہمارا جو اللہ کہتے ہیں نا کہ ایمان میں سچا کون جھوٹا کون وہ یہاں عملے جہاد میں پتہ چل جاتا ہے اللہ اکبر تو پھر جو جانے والے ہیں نا اس جہاد کے عمل میں جانے والے قرآن مجید میں پانچویں پارے میں اللہ نے اپنے ولی اور اپنے دوست اور دین کے مددگار انہی کو کہا ہے یہاں تو ہم بنائے پھرتے ہیں نا اوروں اوروں کو فلاں اللہ کا ولی فلاں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے خود ہی بنا لیے کوئی پتہ ہی نہیں اس کے آگے پیچھے کا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا بس آیا مر گیا قبر یہاں بن گئی پختہ ہو گئی اوپر کبا بن گیا اور مزار بن گیا سب سے بڑا اللہ کا ولی بن گیا پتا ہے کسی کو میں بھی کہاں سے آیا تھا کیا تھا یہ کیا نہیں پتہ ہی نہیں اور ولایت کی نشانیاں کیا ہے اللہ اکبر نشانیاں ولایت کی کس کے مسلمانوں کے اندر کیا نشانیاں تمبا بجایا کرتا تھا تمبا تمبا جانتے ہیں نا اور یہ ساز وہ سازا جو یہ کرتے ہیں لوگ یہ قوالیوں والے او فلاں ولی فلاں پیر سبحان اللہ تمبا بجایا کرتا تھا ساز بجایا کرتا تھا اور اسی کے وجہ سے اس نے نوے لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا تمبا بجا کے یہ ولاد کی نشانیاں اللہ ولی کس کو کہتا ہے قرآن مجید پڑھ کے دیکھو اللہ کے بندوں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو اپنا گھر بار بیوی بچے ماں باپ جائیداد دکان نوکری یہ چھوڑ کے وقت پڑا میدان جہاد میں آ گیا اپنا سارا کچھ لے کے کہ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا میرا ولی اور کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑا دین کا مددگار کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں اللہ اکبر تو میرے بھائیوں عرض یہ ہے کہ یہ جہاد اس نے نکھار کیا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دیکھ رہے ہیں اپنے باپ کی لاش ہے عطبہ کی گسیر سے لے جا رہے ہیں صحابہ کمے میں پھینکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کا چہرہ دیکھا یہ نظر ڈالی دیکھا کہ ذرا غم غمزدہ کھڑے ہیں افسوس میں کھڑے ہیں پریشان ہیں اور چہرہ بدلا ہوا ہے اس وقت پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جائے تھا تیرے دل میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ احساسات ہیں کیا اللہ کے نبی نہیں ملا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے باپ کے یوں کفر کی حالت میں قتل ہو جانے پر اور جہنم میں جانے پر میرے دل میں کوئی لرزش نہیں ہے البتہ یہ جو اس وقت کیفیت میری بدلی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ میں بڑی آس لگائے بیٹھا تھا بڑی مجھے توقع تھی کہ میرا باپ بڑی سمجھ بوجھ والا ہے میرا باپ اب بڑا دور اندیش ہے میرا باپ ایک پنچایتی آدمی ہے میرا باپ دنیا کے لحاظ سے فضل و کمال والا ہے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں میرے ابے کو ایک نہ ایک دن اسلام میں پہنچا دیں گی آج یہ افسوس میرا صرف اس پر ہے کہ یہ خوبیاں بھی میرے ابے کو اسلام میں نہ لا سکی آج دوزک کا ایندھن بن کے چلا گیا یہ ہے اصل ایمان کوئی ہمدردی نہیں کوئی ہمدردی ذرا بھر رہی ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں یہاں ہمارے پاس بزرگ ہمارے جماعت کے عالم دین اکثر آتے ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں نا وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں قاری شاہ محمد ربانی اللہ اکبر وہ کچھ عرصہ پہلے ان کا والد مر گیا مشرق تھا بے دین تھا بڑی محنت کی بڑی محنت کی اچھا وہ قاری صاحب مجھے ملے ایک دن آئے تو میں نے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے والد مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ کاری صاحب یوں پتا چلا آپ کے باپ کے بارے میں تو وہ اس طرح سے فوت ہو گئے تو کاری صاحب کی آنکھوں میں کچھ آنسو آئے آنسو آئے لیکن فورن کہنے لگے کہ حافظ صاحب اس وجہ سے آنسو نہیں آئے کہ میرا باپ مر گیا کو مجھے دکھ ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے نہ مجھے اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرا باپ میں نے بڑی محنت کی بڑا سمجھایا بڑے عقیدے پر محنت کی میں نے توحید اس کے سامنے پیش کی بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا مگر میرا باپ مشرق مر گیا بے دین مر گیا مجھے افسوس یہ ہے کہ شرک کی حالت میں مر کر دوزک کا ایندھن بن کے چلا گیا میں آج اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتا یہ ہے اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا ہے نا یہ اللہ نے فرمایا کہ مشرق ہو بے ایمان باپ ہو وہ تمہارا دشمن ہے وہ اس کے تمہیں اپنا نہ سمجھنا اور اس کے لیے ہمدردی کا اتنا بھی تمہارے اندر ہمدردی کا معاملہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی بخشش کی دعا ہی کر سکو اللہ اکبر ہاں ہدایت کی دعا ہدایت کی ہدایت کی دعائیں یا اللہ میرے ابا دے دین ہے دین کی سمجھ دے دے یا اللہ اسے اسلام کا پتہ نہیں اسے اسلام کی سمجھ عطا کر دے اللہ یہ گمراہ ہے اس کو گمراہی سے نکال دے کوئی سبب بنا دے یا اللہ کوئی سبب بنا دے یہ زندگی میں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں اسلام کی دعائیں راہ راست کی دعائیں مگر یہ ہے کہ کوئی بخشش کا سامان اللہ اکبر اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا اور فیصلہ بھی کب دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں ابو طالب کے بارے میں بخشش کی دعا کا ارادہ کرنے لگے کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے کوئی بخشش کی دعا کر دوں ابھی ارادہ ہی بنا تھا اللہ نے فوراً قرآن اتارا ما عالین نبی یہ ولدی نو ائ فرو مشرقین ولکانولی مات مم اصاب اللہ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے یہ بالکل جائز ہی نہیں کہ وہ بخشش کی دعا کریں لشرقی نہ مشرقوں کے لیے ولو لو کانو الی قربا اگرچہ وہ مشرق اتنے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں کتنا ہی قریبی کیوں فلم تبیا نہ لہو جب کہ واضح ہو گئی ہے یہ بات بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ لوگ فلم مشرے کی نلو کا نولی قربا نمبا دی ماں تب لہوم انسحابل جہی جب کہ پتا چل چکا ہے واضح ہو گئی بات کہ مشرقی بخش مشرق کی بخشش نہیں ہونی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرق ہمیشہ کا جہنمی ہے مشرق ہمیشہ کا جہنمی ہے بداطی ہمیشہ کا جہنمی ہے بے نماز ہمیشہ کا جہنمی ہے تو دعا تو بخشش کی اس کے لیے ہوا کرتی ہے جس کے بارے میں یہ توقع ہو کہ اس کی بخشش ہو جائے گی مگر ان کی تو آس ہی ختم ہو گئی اب دعا کیا کرنی ہے اب کیا دعا کرنی ہے صبوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ قرآن مجید نے جو پیش کیا وہ یہ کہ میں میرا باپ مشرک ہو میری بیوی بے دین ہو میرا بیٹا داڑی منڈا ہو میرے گھر میں بے نماز ہو اور میں ان کے ساتھ سلو کر کے ایک ہی گھر میں رہوں اللہ کہتے ہیں یہ ایمان مجھے پسند نہیں مجھے ایمان پسند ہے کدکان اس لکم تم حسن تم فیبراہیم ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مجھے پسند ہے اور تم اس کو نمونہ بناؤ جیسے اس نے لڑائی لی اپنے گھر میں اور پھر آخر سب کو چھوڑا ہے نا کیسے چھوڑے جی باپ کو کیسے چھوڑے ماں کو کیسے چھوڑیں بھائی بہنوں کو کیسے چھوڑیں بیوی بچوں کو کس طرح سے چھوڑیں آخر برادری ہے خاندان ہے لین دین ہے رشتہ داریاں ہیں کیا سلسلہ ہے کیسے چھوڑیں گی اللہ رب العزت نے فرمایا نمونہ ابراہیم ہے دیکھو چھوڑ دیا نا باپ کو بھی چھوڑ دیا ماں کو بھی چھوڑ دیا عزیز و اقارب کو بھی سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر کہا اناہب اللہ ربی بنے لا ربی میں اپنے رب کے لیے رب کے حکم پر رب کی خاطر جا رہا ہوں رب کی خاطر ابراہیم کیا کرے گا کہاں جائے گا کوئی اور تو تیرا ہے نہیں کس ملک میں پہنچے گا وہاں گھر کیسے ملے گا وہاں کون تجھے سنبھالے گا کہا ربی سیاحدین میں اپنے رب کی خاطر رب کے سہارے پہ جا رہا ہوں کیا میرا رب اتنا ہی کمزور ہے کہ وہ مری رہنمائی نہیں کرے گا یہ ہے ایمان رب کے بارے میں توکل بھروسہ کہ جب رب کے لیے اللہ کے لیے ہم سب کچھ کریں قربانی دیں تو پھر رب پر یہ توکل یقین کہ وہ میرا سہارا سارا انتظام تو میرا اس نے کرنا ہے الا ربی سیاح دین بھائیوں قرآن مجید نے یوں بہت ساروں کو بطور نمونے کے پیش کیا ہے موسا علیہ السلام اللہ نے فرمایا جب دعوت دی موسا علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اب بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ سارے میرے آپ جیسے مسلمان تھے یعنی کلمہ پڑے ہوئے موسا علیہ السلام کی قوم تھی کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا یعنی پیچھے سے اسحاق یعقوب یوسف علیہم السلام ان کا یہ خاندان ان کی امتیں چلی آ رہی تھیں یہ سب مسلمان تھے مسلمان تھے لیکن دبے ہوئے تھے غلامی میں جھکے ہوئے تھے فرونوں کے نیچے لگے ہوئے تھے اور ان کے قانون کو مانا ہوا تھا ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک نوجوان اللہ نے اٹھایا موسا علیہ السلام اٹھے اور ڈنکے کی چوٹ پھر کے سامنے آ گئے اور پیش کر دی دعوت اپنی اب ایک تو وہ تھے فیرونی وہ تو تھے ہی دشمن انہوں نے تو م... یعنی پریشان کرنا ہی تھا ان سے زیادہ بنی اسرائیل پریشان کرنے لگے ان سے زیادہ اپنی قوم کلمہ پڑے ہوئے وہ زیادہ پریشان کرنے گا موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گیا تو یہ کیا کرنے لگا ہے اچھے بھلے رہ رہے چل جیسے کیسی بھی رہ رہے رہ تو رہے ہیں نا سکون تو ہے نا اللہ اکبر سکون تو ہے نا جیسے کیسے بھی ہیں چل رہا ہے سلسلہ یہ تو اب اللہ تفصیلوں میں بہت سارا بیان آیا کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کو انہوں نے راستے میں روک روک کر بنی اسرائیل کے لو روک روک کر انہوں نے او موسا تو, تو اس بکری کی طرح ہمیں ہمارا حال کر رہا ہے کہ جس کو بھیڑیے نے پکڑا ہو اور دوسری طرف سے اس بکری کا مالک آ جائے اب بھیڑیا بکری کو اپنی طرف کھینچے مالک اپنی طرف کھینچے نقصان کس کا بکری کا نا بکری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اب موسا تیرا کیا جانا ہے کام تو ہمارا خراب ہوگا نے ہمیں ہماری تباہی مچانی ہے ہم تو اس بکری کی تک طرح رگڑے جائیں گے تو یہ کیا کر رہا اور اللہ نے پھر قرآن میں پیش کیا کہ موسا علیہ السلام کی اپنی قوم کے ہما مانے اللہ دیا تم من قومی ہی اللہ خوفا و ملا کیسی عجیب بات اللہ نے دہرائی حالانکہ ایمان والے کلما پڑے ہوئے تو بنی اسرائیل سارے ہی لیکن اللہ نے کیا فرمایا مانا لے موسا موسا علیہ السلام کی بات دعوت نہ مانی اس کی قوم میں سے بھی من قوم ہی اس کی قوم میں سے بھی موسا علیہ السلام کی قوم میں سے بھی بات نہ مانی نہ مانی مگر کس نے اللہ ظریا چند ایک نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے چند ایک ضروریا کس وجہ سے باقی کیوں نہ آئے یہ بھی ایمان لائے انہوں نے بات مانی کس وجہ اللہ من منفران ایک طرف فرعون کا ڈر فیرون کا خوف دوسرا مالا اپنے بزرگ اپنے اشراف اپنے بوڑھے ماں باپ اپنے جو مالدار امیر او دوسری طرف وہ اللہ ان کا ڈر ایک طرف پھر کا ڈر جب یہ کیفیت دیکھی تو موسا علیہ السلام نے ان کو پھر واز کیا ان کو واز کیا کیا واز کیا یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب تم میرے ساتھ ہی مان لے آئے ہو حالات بڑے عجیب ہیں آخر گزارا کرنا ہے تم ایسا کرو کچھ ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو کچھ ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو بڑی مجبوریاں ہیں بڑی مجبوریاں ہیں جب کوئی ہماری طاقت بن جائے گی پھر تم پھر ہم یہ کام نہ اس وقت موسا علیہ السلام نے یہ کہا جب انہوں نے کہا نا کہ موسا ہم نے تیری دعوت کو کیا قبول ہم تیرے ساتھ ہو گئے تو موسا علیہ السلام نے کہا اچھا ان کو تم آمن تم ان تم مسلمین اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور واقعی تم مسلمان ہو گئے ہو تو پھر اب سے لے کر عالی اللہ ایک اللہ پر بھروسہ کر لو ایک اللہ کے اپنے کام کر دو بڑی تکلیفیں آئیں گی اب بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب ایک طرف دکھ دیں گے دوسری طرف یہ تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہیں نہیں چلنے دیں گے ذرا کمر بستہ ہو جاؤ اللہ کہ ہیں فتالو انہوں نے پھر آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اللہ اے موسیٰ تیری اس دعوت پر ہم نے اللہ پر توقل کر لیا. اب جو مرضی ہو جائے پھر جو دکھ پہنچانا چاہے پہنچا لے بڑے ہمارے بوڑھے ماں باپ ہماری رکاوٹ ملے تو بنے مگر ہم اب کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائیں گے موسا ہم نے اللہ پر توقل کر لیا. اور یہ کہہ کر پھر اللہ سے دعائے یہ ہے ایک مومن کا کام آخر اللہ کے لیے ہے نا معاملہ پھر کیا کرے پھر کہے ربنا لا تجعلنا تل قوم الظالمین اللہ اب ان ظالموں کے لیے ان ظالموں کے لیے سب ہی آگئے سب ہی آ گئے ایک طرف وہ فرونی جو ظاہر باہر دشمن ہیں اور ایک طرف یہ بنی اسرائیل کے بوڑھے اشراف امیر امرا ماں باپ یہ آگے اللہ یہ جتنے بھی رکاوٹ بننے والے ظالم اللہ ہمیں ان کے لیے کہیں کوئی فتنہ اور آزمائش نہ بنانا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے رب بنا الظالمین تج رب فتنا ہمیں ان کے لیے کہیں فتنہ نہ بنا دینا جتنے بننے کی کئی صورتیں ہیں کئی صورتیں تو یہ جو ظاہر بار ہے کہ یا اللہ ان کو ایسا غلبہ نہ دینا کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ستم ایسا ڈھائے کہ ہماری برداشت سے باہر ہو جائے اور ہم نہ برداشت کرتے ہوئے اپنے ایمان سے اپنے اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہم میں سے کوئی مرتد ہو جائے یا اللہ ایسا نہ ہو یہ ایک اے بھی فتنے کی صورت ہے دوسرا کہ چلو ان کا دکھ ہوگا ان کی طرف سے ظلم ہوگا ستم ہوگا اور بہت مارے پڑے گی ہم میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہو سکے گا مگر یا اللہ یہ ظالم سمجھیں گے یہ ظالم کہ ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں اگر ان کا دین سچا ہوتا تو ہم سے یہ اتنی مارے کیوں کھاتے ان کا اللہ ان کو بچا کیوں نہ لیتا یہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں یہ بھی ایک فتنے کی صورت ہے اور دوسرا تیسرے نمبر پہ عوام الناس کا حال ہوتا ہے جو ایسی کشمکش میں کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھے پلڑا کن کا بھاری رہتا ہے اگر وہ ظالموں کا پلڑا بھاری تو کہاں وہ صحیح ہیں وہ درست ہیں ان کو کتنے کس نے کہا تھا کہ تم جا کے آگے بڑھ جاؤ وہ یوں دیکھتے رہتے ہیں اگر مظلوموں کا اللہ نے داد رسی کر دی کوئی معاملہ بن گیا پھر کہنا ہاں یہ لگتا ہے حق پر ہی ہیں کبھی تو بچ گئے کبھی تو ان کی مدد ہو گئی ہاں جی یہ اس طرح کی صورتیں پیش آئی اللہ رب العزت نے اس کو پیش کیا تو جو یہ کہے کہ کیسے چلیں جی مجبوریاں بڑی ہیں آخر ماں باپ ہیں آخر ہے بہن بھائی ہیں آخر یہاں یہاں سلسلہ ہے رہنا ہے کیوں کیسے کیسے جیو اللہ کہتا ہے یہ کیسے کیسے نہ کرو نمونے میں نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں قرآن مجید بھرا پڑا ہے وہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے تمہارے جیسے انسان یہ تو شیطان ہے نا جس نے دور چلایا ہم پر مسلمانوں پر سب کے زیر میں یہ بات وہ تو جی اللہ کے نبی وہ تو بزرگان دین تھے اور ان کی کیا بات ہے جی وہ تو ایسا یعنی یوں بنایا ہوا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی یوں اس انداز میں بن کر انسانوں میں سے ہی خارج ہو گئے وہ تو کچھ اور ہی بن گئے وہ تو کچھ اگر میرے بھائیو انسانوں میں سے نکل کر کچھ اور ہی بن کر یہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں تھا یہ کوئی کمال نہیں انسانی لوازمات سارے انسانی مجبوریاں ساری اور سارا کچھ بشر ہونے کے ناتے سے وہی معاملہ حالات جو آج ہمارے اس پر آ کر اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین پر چل کے دکھا دیا اللہ کہتے کمال اس میں ہے اسی لئے بطور نمونے کے تمہارے سامنے میں نے ان کو پیش کیا ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایسا ایمان اسلام بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہ کو پسند آ جائے تاکہ ہم دوزخ سے بچیں جنت کے وارث بن جائیں وما علینا اتیان آلینا من یادہ اللہ فلا مذل لہو ومن یدل فلا حادی لہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرد المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم منصر عبادك المجاہدین وجعلنا منهم اللہم لا تجعلنا مع القوم الظالمین